وہ اب شرو بل جن تلتی تم تو <تُعَدُون> محترم سامعین نوجوان ساتھیوں دینی بھائیوں آپ حضرات کے سامنے ہم نے سور فلت کی عکایت تلاوت کی ہے جو آج کا اصل موضوع ہے اللہ رب العالمین نے اپنی نبی علیہ صلاب شام کو بھیجا تو نذیر اور بشیر بنا کر کے انا اور سلنا ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ صداقت کے ساتھ اور ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنایا ہے بشیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اللہ کی عبادت نبی علیہ اللہ شام کی اجلائی ہوئی شریعت کی پابندی کرے تو نیک انعام اور اچھے بدلے مغفرت بخشس اور جنت کی بشارت سنائے یہ ہے بشیر کا مطلب کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع اور پیروی اور جو اس کی پابندی کرے اس کو بشارت سنائی جائے کامیابی کی فلاح کی مغفرت کی بخش کی جنت کی اور نذیر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کوئی گناہ کر رہا ہے برائی کر رہا ہے اللہ رب العالمین نے کسی چیز سے منع کیا محرمات کا منقرات کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو وارننگ دی جائے ڈرایا جائے کہ بھائی یہ چیزیں چھوڑ دو کیوں ان چیزوں کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نذیر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو نظیر و بشیر بنایا اور قرآن پاک میں بھی, بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کی جو خوبیاں بیان کی ہیں کہیے لے تو بش رب ہل مستقل و تمز اللہ رب العالمین نے دو رو چیزیں قرآن کی خوبی میں رکھا ہے قرآن نیک لوگوں کی بشارت سناتا ہے اور گنہ اور برے لوگوں کی اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اس کو ڈرایا جاتا ہے تو میرے بھائی ایمان کا سکا یہ ہے ایک طرف نیک امال ہم کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بشارت کی پر ہو اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو غلطی کریں تو دوسری جانب اللہ رب العالمین کی عذاب اور پکڑ کے بھی فکر ہو نقبی عبادی الرحیم اے نبی آپ میرے بندوں کو بتلا دیں ہم بے شمار مفرت کرنے والے ہیں اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے دونوں چیزیں مومن کے سامنے ہونی چاہیے اور اسی کو کہا جاتا ہے ایمان اہل سنت والجماعت جماعت کا عقیدہ المان بین الرجا والخوف نبی علیہ السلاۃ و سلام کو پتا چلا ایک صحابی بڑے بیمار ہیں نبی علیہ اللہ سلام بیماری سنتے ہی ان کی عیادت کے لیے گئے اور بالکل زندگی کے آخری لمحات میں وہ تھے اللہ اگر رسول نے عیادت کی دعا دی تسلی دی پھر پوچھا میرے بھائی تم اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہو اس وقت کیسے اپنی آپ کو پاتے ہو کہنے لگے یا رسول اگر اللہ تعالی کی رحمت پر بکفرت پر بخش پر اور اللہ حرب العالمین کی مہربانی پر نگاہ ڈالتا ہوں تو بڑی اچھی امید بن جاتی ہے اللہ بڑا مہربان ہے ہمیں بھی مہربانی ہم پر بھی مہربانی کر کے جنت میں داخل کر دے گا اللہ رب العالمین کی رحم و کرم پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمت بڑی بڑھ جاتی ہے حوصلہ بلند ہو جاتا ہے ضرور اللہ ہمیں گنت دے گا لیکن جب دوسری جانب رب کی پکڑ رب کے عذاب جہاں وہ کو سنتے ہیں تو ذرا اللہ تعالی سے ڈر جاتے دل دہل جاتا ہے آپ نے فرمایا سنو جس مرحلے پر تم ہو جس حالت میں اس حالت میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ بندہ جو اللہ سے امید رکھتا ہے وہی دیتا ہے اور جس سے ڈرتا ہے اللہ اس سے بچا لیتا ہے یہ ایمان ہے آج کا جو خطبہ ہے وہ ایمان والے متقی پرہیزگار صالحین حرام کاری برائی سے بچنے والے شرک و بداس سے محفوظ رہنے والے اللہ اس کے رسول کے تعت و فرما برداری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور ان کو طرح طرح کی بشارتیں سناتا ہے تو آج اللہ رب العالمین اپنے دیندار متقی فرحدگار صالحین اچھے بندوں پر رحم کیسا کرتا ہے وہ اختصاراً بیان کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو صالحین میں شامل کرے اور جو بشارتیں سنائی جا رہی سب کو اللہ تعالی اس کا مستحق بنا دے میرے بھائی اللہ حرب العالمین نے فرمایا ان نئی متقین جناتی متقین بڑے بڑے باغات میں ہوں گے وہ اون اب بہترین قسم کے چشمے بہتے ہوں گے یہ ان کا چکانہ ہے کن کا متقین کا متقین کس کو کہتے ہیں اب تکوا یساط اللہ المأمورات امورات وطر علم تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری کرے اور اللہ اس رسول کی فرما برداری دو طرح کی نمبر ایک جن چیزوں کا حکم دیا اللہ اس کو بجانا ہے اور جس سے اللہ نے منع کر دیا اس سے وہ باغ ہے انہیں دو چیزوں کا نام تقوا ہے اللہ کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ رب العالمین کے خوف سے اجر و ثواب کی امید احتساب اور حسبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرماورداری کرنا تو متقین کو بشارہ سنائی گئی ان المتقین فی جنات موجود اور کیا کہا جائے گا اللہ اکبر جب قیامت کے دن حسے کے میدان میں جنت کے سامنے حساب, حساب کتاب چلیے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور جب جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا تو وہاں فرشتے موجود ہوں گے کہا جائے گا ادو ہاب سلام اس جنت میں سلامتی کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ اللہ سب کو نصیب فرمائے نمبر دو انسان اگر استقامت اختیار کرتا ہے استقامت کا مطلب ہے میرے بھائیوں کتنی بھی تکلیف ہیں کتنی بھی پریشانیاں آئیں لیکن اللہ تعالی کی فرما برداری کا دامن نہ چھوڑیں آپ ڈھکے رہیں اللہ کے داد و فرما برداری دین و شریعت کی پابندی میں طرح طرح کی رکاوٹیں طرح طرح کی مشکلات طرح طرح کی پریشانیاں اور کتنی ایجائیں دی جاتی ہیں صرف صاحب کرام پودا دیکھ لو خود نبی علرآم کو اس دین کی راہ میں ظالموں نے کتنا ستایا صحیح مسلم کی حدیث اللہ رسول نے ہے. اے میرے امت کے لوگوں میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن اگر تمہیں کبھی ستایا جائے دنیا میں کوئی مصیبتیں آئیں کوئی پریشانیاں آئے دین کے راہ میں تو کسی کو نہ یاد کرنا میری مصیبت کو یاد کر لینا کہ ہماری کیا حیثیت اللہ کے نبی کو اتنی تکلیفیں اس دین کی راہ میں دی گئی ہیں تمہیں تسلی اور حوصلہ بلند ہو جائے گا ہمارے ہماری تکلیفوں کو یاد کرنا میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو انسان اپنے آپ کو دین پر قائم رکھتا ہے ڈٹا رہتا ہے مشکلات پریشانیاں دقتیں تکالیف آتی ہیں لیکن نہ تو حرام کے قریب جاتا ہے اور نہ تو کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بداری کو ترک کرتا ہے دین پر ڈٹا رہتا ہے ایسے انسان جب مرنے لگتے ہیں موت کا وقت دنیا سے جانے کا وقت ہوا اللہ رب العادی فرماتے ہیں ان الدین کالو رب اللہ مستقام والے اللہ تافن کم تم تو موت کے وقت جب ساری دنیا پریشان اہل ویال راج موالجے میں دوست احباب دعائیں میں ڈاکٹر اپنی اے ساری صلاحیت میں یہ مریض کو موت سے بچانے میں شرف کر دیتا ہے یہ سب تو دنیا کے معاملات ہیں لیکن ادھر اللہ کا معاملہ کیا ہے دنیا نہیں دیکھتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تطنسل ہی مل ملائی تار مسلسل اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں لاسلی شاط مجد مسجد کی جو آنکھیں کھلتی ہیں اور مریض کی مرنے والا جو قریب ہے جہاں تک اس کی نگاہ سامنے جاتی ہے نہایت شریف نرد گمہار قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چہرے سے شرافت ٹپک رہی ہے معلوم پڑتا ہے کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں پھر ڈھائی طرف جانا وہاں بھی تحد نگاہ سے ہی فرشتے نظر آئے چاروں طرف انتظار ہو رہا ہے اتنے میں اللہ رب العالمین کے حکم سے ملک موت آتے ہیں اور ملک الموت آنے کے بعد اللہ ہو اعلان ہوتا ہے لا تخافوا ولا تخ کوئی خوف نہ کرو ہم تمہیں جہاں لے چل رہے ہیں وہاں پہنچنے کا کوئی خوف اور ڈر نہ کرو وہاں بڑے اچھے مقام پر لے جا رہے ہیں ایسی جگہ لے کے جا رہے ہیں کہ دنیا تم بھول جاؤ گے نمبر دو والا شاہجہان یہ تمہاری آنسو بہاتی ہوئی بھی یہ تمہاری ماں یہ تمہارا باپ یہ تمہارے بچے آنسو بہاتے ہوئے تمہاری جدائی پر رو رہے ہیں ان کو دیکھ کر کے دو ان کے چھوڑنے کی فکر نہ کرنا کیوں جن لوگوں کو چھوڑ رہے ہو اس سے اچھے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اتنا کہنا رہتا ہے اللہ وکمر فرشتہ حضرت عائشہ کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ اب اتنی بسارتیں سن لیتا ہے میں یہ سوچتی ہے کہ آخر کیوں کھڑے ہیں میری روح جلدی میری روح جلدی کرد کر کے نہیں ہمیں ایسی جگہ لے کر کے جاتے والے اللہ تحف شروع نہ دنیا وہ فرآخر اللہ فرماتے ہیں پرشتے کہتے ہیں خوف نہ کر کوئی فکر نہ کر ہم دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی ہم تیرے ساتھ ہی رہیں گے ہم تیرے اللہ کے فرشتے رحمت کے فرشتے ہم تیرے ساتھ ہیں ہم تیرے دوست ہیں وہ اب شروع بل جس توعدون تو اور اس جنت کی بشارہ سن لو جس جنت کے لیے دنیا میں تو نے دین کی پابندی کرنے میں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیاں آئی لیکن تم نے صبر سے کام لیا اللہ رب العالمین ہم تمام ساتھیوں کو اس کا مستحق بنائے اور کتنا محبوب اور کتنا مقدس خیر و برکت کا وقت ہے واللہ دعا کرو دنیا میں سب مسلمانوں کو یہی موت نصیب ہو اور ایسی موت ایسی موت کے لیے تیاری کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے قرآن پاس ملک روح کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں پاکی روح متقی دنیا میں بڑی تکلیفیں برداشت کر چکا رب کی بڑی فرما برداریاں کر لی اب چل اب تیرے دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے روح اوہ نبس مطمئن ارج ربھی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کو احساس ہو جائے کہ میرا رب ہم سے راضی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے اے لوگوں اللہ کی قسم عبداللہ جب سے ایمان لایا ایمان لایا ہجرت کیا اتنی ساری قربانیاں دی ہیں لیکن اگر عبداللہ اللہ کو پتا چل جائے مرنے کے پہلے پھل عبداللہ تیری زندگی کی دو رکعات نماز کو اللہ نے قبول کر لیا اگر یہ اب ہمیں پتا چل جائے کہ عبداللہ جتنی نتییاں کی تھی ان میں سے صرف تیری دو رکعات نماز کو اللہ نے قبول کر لیا کہتے ہیں اللہ کی قسم ساری دنیا مجھے مل جائیں تو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اس بشارت پر ہوگی کہ میرے رب نے ہماری دو رکعات نماز قبول کر لیا کہا کیا قبول کرنے کا مطلب ہے اس بندے سے اللہ راضی ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ رب ہم سے راضی ہے میرے بھائی یا ربی کی راضی اے نفس مطمئنہ نکل رب کے پاس چل آج رب تج سے راضی ہو گیا ہے راضی ہو گیا اور تجھے اتنا دے گا کہ بھی راضی ہو جائے گی میرے بھائی ایسی موت کی تیاری کروں کہ موت کے وقت رحمت کے فرشتے آئے اور جنت کی بشارت سنائے دو کی کے دن مرنے کے بعد جب انسان اٹھے گا حشر کے میدان میں بھائی ربور کمرے اخیڑ دی جائیں گی بہت سے صدور رب کے سامنے جب بندہ کھڑے ہوگا تو زندگی میں دل کے اندر کیا کیا اس نے سوچ رکھا تھا اور کیا کیا رکھا تھا دل کے سارا ریکارڈ اللہ نکال کے سامنے رکھ لے یہ تیرا نام ہے ہمارے جو فرشتوں نے تیار کیا ہے لیکن دل کی بات فرشتے بھی نہیں جانتے دل میں کیا ہے میں نے تیرے سامنے رکھ دیا یہ دیکھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ اچھی ہی چیزیں دل سے نکال کر کے رکھے او بھی بسارا تو خوشی کا موقع ہو میرے بھائی ایسے موقع پر جب انسان اٹھا بےکور سکل فراسل مفسوس انسان جیسے آگ کہیں جلتی ہے تو فرمانے چاروں طرح سے ٹکراتے ہیں ایک دوسرے سے اور آخر میں جا کر لائی سے ٹکرا کر کے مر جاتے ہیں یہی حالت قیامت کے دن انسانوں کی ہوگی ہاؤ زدہ پریشان لیکن اللہ نے فرمایا لا ضون الفضل الْأَكْبَرُ پتہ الْمَلَائِكَةُ ہاد یوب کو ملدی تم تو کے میدان میں سارے لوگ پریشان ہوں گے لیکن متقی صالحین شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ جو ہوں گے حسل میں اٹھیں گے تو فرشتے گے تم کوئی ٹینشن نہ لو اللہ بردوا کرو سب کو ایسے فرشتے یہ حس کا میدان یہاں ساری دنیا پریشان اللہ نفسی نفسی اے انبیاء کا نعرہ ہوگا اما نرسی نرسی اس موقع پر صالحین متقین شریعت کی پابندی کرنے والے استقامت اختیار کرنے والوں کو کہا جائے گا فرشتے سامنے آئے لا جہاز وہ تھا چاروں طرف سے متقین کے پاس پہنچ جائیں گے وہ فرشتے سے نہیں ملیں گے فرشتے ان سے آ کر کے ملیں گے وہ مل مرا ہرشتے ان کے پاس دوڑ کر کے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ٹینشن نہ لو کوئی پریشانی نہ لو دنیا میں نیکیوں پر جو وعدہ کیا گیا تھا جو سوباؤ کا جنت کا یہی دن ہے وہ آج بدلہ مہینے کا دن ہے خوشی ہو مبارک ہو تمہیں اللہ ہو تمہارے یہ جی سب ہوگا الحمد للہ اس کے بعد ہر سکے میدان کا میں ایک اور بڑی زبردست بشارہ تھے اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے سورت مریم کی المستین قیامت کے دن مستقین کہاں ہے اکٹھا کیے گئے اور سب کو رب کے پاس لایا جا رہا ہے اور لانے والے بھی یوم شرمتینرحمان رحمان اللہ کے پاس <coughs> اللہ کے پاس متقین کو جمع کیا جا رہا ہے اور جب جمع ہوں گے تب کیا ہوگا اللہ اکبر نبی رحیش صاحب کی بشارت بخاری اور مسلم کی روائے اس وقت کیا ہوگا جب متقین رب کے سامنے کھڑے ہوں گے آئیں گے متقین ہیں بڑے پرہیزگار لیکن شیطان تو پیچھے لگا ہے کچھ نہ کچھ ہر ایک انسان سے کچھ نہ کچھ گنا کروا ہی دیتا ہے بابا آدم کو جنت میں نہیں چھوڑا تو ان کی اولاد کو زمین بکم وقت میں کبھی نہیں چھوڑے گا ہوتا ہے اسی لیے متقین کا مطلب یہ نہیں ان سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو متقین ہیں بچتے ہیں لیکن شیطان کبھی کروا دیتا ہے تو اپنے گناہ کا احساس تو وہ استغفار کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالی کو راضی کرنے والا عمل ہے لایا گیا اللہ حصول فرماتے ہیں ایک مرد موبل ایک متقی کو اللہ بلائے گا بڑے شوردار انداز میں بلایا گیا بلانے کے بعد جب سامنے آیا تو لوگ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کے نام کیوں لیا ہے آگے بڑھ آگے بڑھ, آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ اب لوگ سمجھتے ہیں شاید دنیا کا سب سے بدماش انسان اسے اللہ بلا رہے ہیں اور پکڑیں اٹھا کر کے جہنم سنتے کچھ لوگ سوچتے ہیں شاید کوئی تو, تو ہو سکتا ہے کہ سب سے نیک انسان ہو بہرحال لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے جب قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا سے حکم دیا پردہ گھیر دیا اب بندہ اور رب ہے کوئی تیسے کو پتا نہیں اندر کیا ہو رہا ہے اللہ آگے بڑھایا اور آگے آ اللہ تعالیٰ اس کے کان میں پوچھتے ہیں اللہ زمبہ کو فرق گنا تم نے کیا اللہ یاد بالکل انکار نہیں کر سکتا اللہ کیا ہے اچھا کیا ہے نا ٹھیک ہے اطارفم بکا فنا گنا تو ہے اللہ میں نے کیا ہے اطارفو ضم فنا گناہ بھی تو فنا جگی فلاں موقع بھی کی تھی اللہ ہو گئی شیطان نے بکایا کر دیا سارے گنا کا اقرار کیا ورا فی نرسی ان حالت اللہ نے اتنے گناہوں کا تذکرہ کیا اور ایسے اقرار کیا سمجھتا ہے کہ نہ حلق بس اب فرشتہ آئے گا اللہ کہے گا کہ پکڑو باندھو جہنم میں ڈال دو مایوس چارہ چاروں طرف سے مایوس لیکن ہے متقی ہے نیک و سالے انسان شریعت کی پابندی کرنے والا روز رماج کا پابند وہ ہر سے بچنے والا لیکن شیتان نے کچھ گناہ کروا دیا بشر ہے انسان ہے اللہ تعالی احساس رما ہیں۔ پریشان ہو اکبر اللہ, اللہ فرماتے ہیں سن لے توہا دنیا, دنیا میں تو نے گناہ کیا تھا تو ہم نے کسی کو پتا چلنے دیا رب تیرا کرم ہے کہ آج بتا رہا ہے ورنہ دنیا میں کسی کو نہ میں نے بتایا نہ کسی کو پتا کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ ہمارا گناہ کسی کو نہیں معلوم اور اللہ ہم تو ایک گناہ کو اتار خوشم بکا اتار خوشم بکا یہ گناہ کیا جو سب کچھ ہے لفامات دعا کرو سب کو نصیب ہو جائے لافا من لے میرے بندے خوف نہ کر اتنی سطر تو ہافس دنیا وانا اوسرو لہا لگال دنیا میں میں نے گناہ کو پودا تھا اور آج پردے کے آڑ میں تج سے تیرے گنا بے کرار کرار کے جا ہم نے تیزے خوش کرنے کے لیے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور پھر اس کے بعد بندہ جنت میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ موقع آتا فرمائے ہیں لیکن دوستو متکی بنو گناہوں کو چھوڑو برائیوں سے باندھ رہو اور حرام کاریوں سے ترک ترک کرو اور اللہ اس کے رسول کی فرما بداری کرتے ہو اکول اکلیح اللہ الحمد للہ سلام اللہ اللہ رب العالمین سب سے بڑی ایمان مسلمان بھائیوں سب سے بڑا عمل نیکی جو اللہ نے ہم سب کو نصیب کیا ہے وہ کیا ہے اشد اللہ اللہ محمد اب تو سو لو یہ کلمے کلوت الاسلام شہادتین اس کا اقرار ہونا چاہیے اور اقرار ہونے کے ساتھ اس کی حفاظت ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کے توحید میں ہم نے کہا اشد اللہ, اللہ توحید میں کسی کی شراکت نہ ہو توحید میں کسی غیر اللہ کی شراکت نہ ہو اور محمد الرس وسلم میں جو ہم نے اقرار کیا وہ اشد و ان محمد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور شریعت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے ہماری توحید بھی خالص ہو گیر اللہ کی شراکت سے اور نبی کے اطاعت بھی خالص ہو گیروں کے اور فرماوڈاری اور بداعت کے ملاوت سے تو یہ کلمہ بھی قیامت کے دن بڑی بشارت لے کر کے آئے گا اللہ تعالی ہم سب کو ادا کرے سننے ترمیدی مرشد احمد بن حمد ابو یا بہت سارے قطب حدیث کے روائے حضرت ابو ہرا رضی اللہ بڑی, بڑی مشہور حدیث قیامت کے دن یو سا وغیرہ جو اللہ روسل رو خلائے قیامت کے دن ایک انسان کا نام لے کر کے بڑے بلند آواز سے پکارا جائے گا فلاں کہاں ہے سارے لوگوں کی کان سارے لوگوں کی نگاہیں سارے لوگوں کی توجہ اس آواز لگانے والی پر ہوگی کہ کس کو پکارا بندہ آیا گیا پکڑ کے لایا گیا یہ ہے بندہ لہو سے ایک انسان لایا گیا اور اس کے لیے نائنٹی نائن کی فائلیں کھول کے رکھ دی گئی ایک دو فائل نہیں کتنی ننانوے اور ایک فائل کتنی بڑی ہے مدل بسر آدمی کھلے میدان میں دیکھے تو جہاں تک اس کو نظر آتا ہے نگاہ کام کرتی اتنے, لمبا, اتنے بڑا ایک رجسٹر ہے ایک رجسٹر سب کے سامنے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں اتل منظال یہ سارے گناہ ہیں اعتراف کرتا ہے ہاں میں انکار نہیں کر سکتا ہاں. پھر پوچھتا ہے برا بتا کیا کرامن کاتبین نے تیرے ساتھ میں کیا کسی اور کا گناہ تیرے نام میں لکھا یا نے ایک کیا دس لکھا اللہ نہیں مجھے یقین ہے کہ کامن کاتبین ہمارے ساتھ ظلم نہیں کرتے پھر الا کا ہر کیا تیرے پاس کوئی ایسی نیکی یا کوئی اتر ہے کہ آج اتنے گناہوں کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے کہتے اللہ کچھ نہیں بس اب تیری مرضی میں جنت کا مستحق ہو جا میں نے تیری نہ کی نبی رہی سلام فرماتے اللہ فرماتے بلا میرے پاس تیری ایک ہی نیکی ہے اور ایک چھوٹی سی چٹھی نکالا جس میں بندہ جب سے کلما پڑھنا شروع کیا اور مرتے دم تک اپنے آپ کو سر کو بدا سے ملایا بچایا اشد اللہ اللہ اقرار کیا توحید کا گردن کٹ گئی لیکن شرک نہیں کیا اشد محمد رسول اللہ رسالت کے اقرار کیا اطاعت کی کبھی سنت نے بدات کو نہ ملایا کلمہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں لے جاؤ اس کو جاؤ یرے نن نن نناد کے رجسٹر دیوان اور یہ چھوٹی تھی چٹکی کا بہانہ کر۔ بندہ کہتا ہے لا چھوڑ دے کھلی ودی کر کیوں؟ ما تو ما ہذ است جلا اتنی چھوٹی سی جتنی ننان یہ فائلوں کے مقابلے میں کیا کام آئے گی اس کو بھی ختم کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں گھبرا نہیں آج ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں جا اللہ نے فرمایا گیا اللہ اکبر ہوا کیا ننانوے تراجو رکھا ہوا دو پلرے ہیں. پورے ننانوے گنا فائلیں ایک پلرے میں رکھی گئی وہ فات اور دوسرے پلرے میں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا وہ چھوٹی سی دی جس میں لکھا کیا الہ الا اللہ اشد وحمد اللہ جب وزن کیا گیا فتح تل بی جیسے وزن کیا گیا فرشتوں نے رکھا ننان نئے فائلوں والا پلر اوپر اٹھ گیا سکولہ تل بتا اور چھوٹی سی چٹھی جس میں لکھا ہوا تھا ارشد اللہ اللہ وہ محمد رسول اللہ وہ اٹھا ہی نہیں زمین سے نیکیاں غالب اور برائیاں ہلکی عمامت موازی نو فہوفی عشر من ہت موازی نو فہو مہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اخلاص کرما بھی اخلاص کا ہو اور اطاعت رسول بھی خالص ہونی چاہیے بندہ فرض سے پریشان بندہ پریشان اللہ فرماتے ہیں سن لو لایت کالو ما اس اللہ سیون تم نے کیا سمجھا اس چٹھی میں تیرا نام ہے میرا نام ہے اور میں نے اپنے ساتھ اپنے آخری نبی بہت وسلم کا نام ہم نے رکھا ہے اور سن لو کائنات کی کوئی چیز اللہ کے نام پر غالب نہیں آ سکتی جس بندے کے دل میں جس بندے کے سینے میں اخلاص ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے دنیا کے سارے گناہوں پر اس کی توحید اور شارد خالص یہ گالی آ جاتی ہے اللہ تعالی سے دعا کرو اگر آج یہی ایمان ہمارے دلوں میں خالص ہوتا چٹھی میں نہیں مومن کے دل میں لا الہ اللہ شرک سے پاک اور محمد اور سے پاک ہوتا تو یاد رکھو آج مسلمانوں تمہارا حشر وہ نہیں ہوتا جو ہمارا ہو رہا ہے کہ محمد سے وفاق تو دے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہو کا نا تیرے اللہ ہم سب کو ہم کے توفیق نصیب فرمائے ان بشارتوں کا مستحق بنائے فی جو بیمار ہیں ہمارے بھائی ان کو صفا کلی عطا فرما خصوصا او ون ہمارے جتنے مسلمان بھائی کسی بھی قسم کی بیماری میں ہیں ان کو صحت عطا فرما جو گمراہ ہیں ہدایت نصیب فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال روزی سنواز دے جو پریشان ہے کاروبار میں اللہ ان کی کاروباری پریشانیاں دور کر دے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رہی سدونا شیخ خلیفہ اور ان کے صحاب و امان جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت عبادت فرما ہر بلا ہر مصیبت سے ان کو بچا لے اللہ اور جس شہر کے اندر رہتے ہیں شارخا شیخ سلطان حفیظ اللہ کو ہر بلا ہر مصیبت ہر حافظ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بچا لے اللہ رب العالمین ان حضرات سے وہی کام لے جس میں آپ کی ریٹا امت کی بھلا قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا گھنپ آپ کی نارضگی قوم کا خزانہ اور وطن کا نقصان ہو الہ العالمین یہ تحالف حوضی جو جنگ اگر جہاد کر رہے ہیں اللہ رب العالمین نے گلبہ عطا فرما ہر سامنے والے دشمنوں کو اللہ رب العالمین میں سے پاس عطا فرما الہ العالمین اس میں جن کی جانے جا رہی ہیں انہیں سہادتِ کبرا نصیب فرما رب العالمین دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان ملک کو عمر و عمر کا گہوارہ بنا دے جہاں مسلمان قلیتہیں اللہ عقل میں بس نے والو ممسن والے مسلمانوں کی جان مار فت اسمت اللہ رب ہربول علمسبںکی محبوط کرے۔ اللہم کھکومینی ہ والؤینات والسلینہ وال مسلمات ہی بعد اللہ ررحم وقومم اللہ ان اللہ ی بالعدل بال عدلے والے حستان او وہہ تائکرما و ہں نے فہشائی والمون کرے والے بٹھ ہے یہزو کوکہ اللقکو تذکار تعالی اکبر